الحمد اللہ الحمد للہ حدیث نمبر نائنٹی تھری حضرت کا بنا آیاس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فت نتاً وفت نت امتی المال کل امت ان ہر امت کے لیے جانتے ہیں آپ فتنا بمانہ آزمائش وہ فتنا تو امتی میری امت کی آزمائش المال و مال. تو حدیث کا ترجمہ یہ ہے ان امت ان فتنتاً بے شک ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے بے شک ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے وہ فتن تو امت ہی اور میری امت کی آزمائش مال ہے مال ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے یعنی پہلی امتوں کے لیے بھی گزشتہ قوام گزشتہ امتیں جو گزری ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی تھی میری امت کی آزمائش المال و مال مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے الفاظ دیتے ہیں آپ کا جواب کہیں پر آپ نے فرمایا ہے کہ میرے جانے کے بعد دنیا کے اندر میں فتنہ میں سے جو فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورت ہے یوں بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختنہ بھی مانگی ہے اللہ عوضہ میں فطن دن نصاب کہ میں عورتوں کے فٹنس سے پناہ مانگتا ہوں تو بہرحال اس مقام پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش اور میری امت کے لیے آزمائش مال ہے مال کی آزمائش دو طریقوں سے ہو سکتی ہے ایک مال کم مقدار میں دے کر آزمانا اور ایک زیادہ دے کر آزمانا تھوڑا دیکھ کر آزمانا کہ کیا اس پر گزارا کیا جا سکتے ہیں صبر شکر کے ساتھ اس پر گزارا کرتے ہیں یا نہیں ہر وقت ہائے ہائے کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اللہ کو ہمیں ملے تھے ہمیں غریب کرنا تھا ہمیں اللہ نے محتاج کرنا تھا ٹھیک ہے ہمیں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑنا تھا کیا اس طرح کی کفیہ کریمات اپنی زبان سے کہتا ہے یا جو ملتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتا ہے کیا صورت حال ہے تھوڑا مال دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں لیکن اسی طرح زیادہ مال دے کر بھی آزماتے ہیں کہ کیا اس مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں بندوں کے جو حقوق ہیں کیا ان کا خیال رکھا جاتا ہے کیا اس کے صدقات و واجبات اس کے ادا کیے جاتے ہیں کیا اس سے لوگوں کی ضروریات یا لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے یا نہیں بلکہ فضولیات کے اندر اس کو خرچ کیا جاتا ہے ناجائز ذرائع میں استعمال کیا جاتا ہے اور گناہ کے کاموں میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے شراب کے لیے سینما کے لیے اور باہر فضولیات کے سم میں رقم کو خرچ کیا جاتا ہے مال کو خرچ کیا جاتا ہے تو غرض یہ کہ تھوڑا مال دے کر بھی آزمائش میں ڈالا گیا ہے اور زیادہ دے کر بھی آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو دونوں صورتوں میں مال کیا ہے اس امت کے لیے آزمائش اللہ تمہارا کو خود فرماتے ہیں یا لا ولا أَوْلَادُكُمْ. اے مان والو لات الحکم وال تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے مال ولا الادم نہ تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے اور یقیناً یہ دونوں چیزیں اللہ سے غافل کرنے والی ہیں اولاد اور ماں یہ انسان کو اللہ تبارک وطالعہ سے غافل کرنے والی ہے بلکہ ہر چیز سے غافل کرنے والی ہے انسان اپنی اولاد کی محبت میں ان کے ساتھ وقت گزاری میں لگا رہتے اور نہ جانے کی طرح کام اس کے ضائع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نماز کا وقت تک گزر جاتے اور کبھی اسی مال کے اندر لگا رہتے ہیں مال کی کمائی میں مزید حصول کے لیے اس کے رد و بدل میں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکامات کبھی کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے طلاد الحکم اموالحم اس طرح دوسری پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے انما اموالحمولاد حکم فتنہ کہ انسان کے لیے اس کا مال بھی اور اس کی اولاد بھی کیا ہے آزمائش کے پاس جب آتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انسان کیا ہو جائے بخیل بن جائے کہ بس گن گن کے گن گن کے گن گن کے رک رکھ کر خوش ہوتا نہیں مال ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں سمجھے کہ ایک عادت اور طریقہ کار یہ ہے کہ جو انسان خرچ کے اللہ تبارک مطالعہ سے اور دیتے ہیں جو خرچ کرتے اللہ سے اور دیتا ہے جو ویسے گن گن کر رکھتے ہیں اللہ تبارک مطالعہ اس کو بس ویسے اتنے دیتے ہیں بچارہ بس ہی دیتے ہیں بےچارہ بس گنتا ہی رہتا ہے اس کو وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے اس لیے اللہ تبارک مطالعہ جتنا دے دیں اپنی ضرورت کی حد تک بات خرچ کرتے جائیں خرچ کرتے جائیں اللہ تعالیٰ اور دیں گے پھر آپ اور خرچ کریں اللہ اور دے گے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمت مزید اضافہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمدین مال کا شکریہ یہی ہے کہ اسے اس کے بندوں پر اس کی مخلوق پر لوٹا دیا جائے اپنے علاقے کے اندر جتنے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے آپ ان کی مدد کریں ان کے ساتھ تعاون کریں خواتین کو معلوم ہوتا ہے ارد گرد کے اندر پڑوسوں پڑوس کے اندر کس کے حالات پتلے ہیں کس کے لیے پریشانی ہے کس کے لیے جس کے گھر کے حالات کیا ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور تعاون کی کوشش کی جائے کہ ہمیشہ آپ تعاون نقد رقم کی صورت میں کریں اس لیے کہ نقد رقم سے یہ ہوگا کہ نقد رقم جو اس کی ضرورت ہوگی وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے گا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نقد رقم نہیں دیتے بلکہ زبردستی کسی چیز کو کوئی چیز دے دیتے ہیں مثلا کسی نے کپڑے لائے ہیں اور کپڑے ان کے گھر بھیج دیے ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے جیسے کپڑے جا رہے ہیں یہ تو کیا فائدہ ہے اس کا اگر تو کھانے میں کچھ نہیں ہے یا کہ ان کے گھر راشن سے بھرا ہوا ہے کھانے پینے کا سامان کی بھروا ہے لیکن ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں یا گھر میں استعمال کے لیے بستر نہیں ہے برتن نہیں ہے تو آپ ان کے گھر میں مزید راشن بھیج دیں تو وہ پہلے سے تھکے ہوئے ہیں کہ ان کے گھر میں راشن زیادہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور کپڑے لینے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہے یا ایک مثال دے رہا ہوں اس لیے سب سے بہتر صدقہ جو ہے وہ کیا ہے نقد رقم ہے بس کوئی بھی چیز نہیں ہے نقد رقم سے بڑھ کر نقد رقم کے ذریعے سے جب آپ کسی کا تعاون کرتے ہیں تو وہ اپنی ضرورت جو اس کی ہوتی ہے وہ ضرورت کو پورا کرتا ہے اس کی سب سے افضل صدقہ آپ نقد رقم یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے تو غیر مالی سنت کی آزمائش ہے تو آزمائش کیا ہوتی ہے انسان کو آزمایا جاتا ہے کیا کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں اللہ کا شکر ہونا چاہیے کسی کو اگر کم دے رکھا ہے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرے کسی کو متوسط طبقے میں رکھا ہے نہ کم نہ زیادہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اگر کسی کو زیادہ دے رکھا ہے تو وہ تو غرور نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر زیادہ شکر لاگت ہے اس کو بہت زیادہ دیا ہے پھر اس میں سے یہ کیسے کرنا چاہیے اللہ تبارک مطالعہ کا حقوق تو ادا کرنے ہی کرنے جو لوازمات ہیں لوازمات سے ہٹ کر صدقات کی طرف بھی متوجہ ہوں صدقات دیتے رہیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو زکوۃ دیتے ہیں وہ بھی نہ جانے اس کے کی لیے کیا کیا ہیلے ہم تلاش کرتے ہیں بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے زکوات ثابت ہو جائے زکوٰۃ ہمیں نظر نہیں پڑے خواتین کو بس پریشانی لگی رہتی ہے کہ انسان کے بعد اپنے زیورات کے زکت ادا کرنی ہے تو وہ کیا کریں گی ان کو کہیں سونا اپنا نہ بیچنا پڑ جائے پڑ جائے ٹھیک ہے اسی طرح جو مرد ہوتے ہیں ان کو بس یہ خیال رکھا رہتا ہے کہ یہ اتنے پیسے جو ہے نا زکات میں جلے جائیں گے تو کون سا ایسا طریقہ میں استعمال کروں کہ زکوات کی رقم نہ نکلے الزب اللہ اللہ کے بندو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ یہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ اسے آپ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے جتنا اللہ کے نام پر دو گے یقین جانو اس میں اور زیادہ بڑھوتری ہوتی ہے اگر اللہ نے آپ کو ایک ہزار دیے اگر آپ اسے اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں اللہ آپ کو دو دیتا ہے تین دیتا ہے ایک لاکھ خرچ کرتے ہیں دو لاکھ آپ کو ملتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یاد ہم سے رہیں اسی کی طرح تمہارے پاس اللہ مقام پر ہوں یا صف پھر انسان کو وہاں سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں جہاں سے اس کو بمار ہی نہیں ہوتا بہت دفعہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہ انسان ویسے تو ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ میں راحت آرام چین سکون سے رہوں اور میری ہر ضرورت خود بہت پوری ہو جس کام کو میں کرنا چاہوں وہ کام خود ہو جائے جس کو نہ کرنا چاہوں بس نہ ہو کوئی غمی خوشی کوئی غمی نہ آئے کہ بیماری نہ ہو کوئی دکھ نہ ہو کوئی نہیں چاہتا کوئی یہی چاہتا ہے بعض دفعہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں امید نہیں ہوتی اتنی کسی کام سے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے لیکن اچانک سے وہ کام ہو جاتا ہے ہماری امیدوں کے بالکل برقیات ہماری امید یہ تھی, تھی کہ نہیں میرا تو یہ کام ہو ہی سکتا کیونکہ میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا یا نہیں سمجھتی لیکن اچانک سے وہ کام ہو جاتے ہمیں جب خبر ملتی ہے کہ یہ کام ہو گیا ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا کیسے کیسے ہو گیا حالانکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا ہمیں تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے من ہی من میں لیکن ساتھ ساتھ میں تعجب ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا تو یقین جانے اس کے پیچھے کئی سارے لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ نے کہیں تعاون کیا ہوتا ہے آپ کی وجہ سے آپ کے مال کی وجہ سے آپ کے ایک بول آپ کی ایک بات کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اور آپ کے کسی ایک روپے کی وجہ سے کسی کے گھر کا دیا جلتا ہے اور کسی کے گھر کا چولہا جلتا ہے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی اتنی کم سی مقدار کی رقم جس کو آپ نے کم سمجھا ہے نہ جانے وہ کسی غریب کے لیے کتنی بڑھ کر ہو اور اس کا پورا خاندان کا خرچہ اس میں چل گیا ہو اور اس نے اپنی تیسری ضرورتیں اس میں پوری کر لی ہوں اس لیے کسی چیز کو جب آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اسے آپ حقیر نہ سمجھیں جتنی توفیق ہے ہمارے یہاں پتہ نہیں اب کتنا مشکل بنا دیا سڑکیں کو بھی کہ جی بس صدقے کے لیے بکرا ہوگا تو بس ہوگا نہیں تو نہیں اب وہ خواتین میں سے کسی کو جو پوچھتے ہیں تو ان کو خواتے کہ کوئی صدقہ کرتا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب صدقہ کیا کریں اب اتنے پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں ہم صدقہ کریں اللہ کے بندو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک روپیہ بھی دیتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے اتنی تھوڑی سی بھی ہے تو آپ جتنی آپ کی توفیق کا وہ آپ کا صدقہ کرائے اگر کسی آدمی کے بعد دس ہزار روپئے ہیں تو اس کا مکلف نہیں ہے کہ وہ دس کے دس خرچ کریں بلکہ اپنی ضروریات میں استعمال کریں پانچ سو دے دیں ایک سو دے دیں پچاس دے دیں جتنا اس پر بوجھ نہیں بنتا وہ دے دے اگر کسی کے پاس لاکھوں ہے تو پھر وہ ہزاروں کی تعداد میں دے دیں لیکن دے, دے سب کا اللہ کے لیے دے اور صرف اور صرف اللہ ہی کی رضا مقصود ہو کسی اور کو دکھانا مقصود نہ ہو تو جب اللہ کا معاملہ ہوتا ہے بندے کا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کوئی چیز کبھی بڑی بھی نہیں لگتی کبھی چھوٹی بھی نہیں لگتی اگر چھوٹی ہے تو بھی وہ خود ہی اپنے من میں سمجھ رہا ہوتا ہے بڑی ہے تب بھی خود ہی من میں سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن جب دکھلاوا ہوگا لوگوں کو بتانا مقصود ہوگا اور شہرت ہی حاصل کرنی ہوگی تو پھر انسان چھوٹی کرتا ہے نہیں ہے بڑی کرتا ہے تو اس لیے شہرت کے پیچھے مت جائے کیا فائدہ ہے کہ ہم ایک بکرا لے آئے جتنے کا بھی لے آئے بیس پچیس تیس ہزار کا لے کے ہم صدقہ کر دیتے ہیں اور ہم ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی کہ او ماشاء اللہ ماشاء اللہ فلانے بکرا صدقہ دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صرف یہ واہ واہ لینے کے لیے یا کسی کا سبحان اللہ سننے کے لیے تو اس کا مجھے کوئی بتائے کہ کیا فائدہ ہوا کیا دنیا میں کوئی فائدہ ہوا صرف ایک کسی کی واہ سن لی بس آخرت کا تو ایک ذرہ فائدہ نہیں ہوا جب اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس لیے جہاں پر تھوڑا سا بھی شائبہ آ رہا ہو تھوڑا سا بھی گمان آ رہا ہو کہ یار یہ دکھلاوے کے لیے ہو جائے گا یہ لوگوں کے لیے بن جائے گی بات یہ لوگ مجھے کہہ دیں گے کہ یہ فلاں کرنے والا ہے ایسے چپکے سے صدقہ کریں ایسے طریقے ہیں یہ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ جی چپکے سے کیسے دیں ترق ایسے طریقے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی کا سب تعمن کیا کسی کے ہاتھ بھیج دیں جب آپ کو معلوم ہے کہ جی فلاں گھر ہے اس میں یہ پریشانی ہے اس میں اس چیز کی ضرورت ہے آپ کسی اور بچے کو لے لیں یا ان کے گھر کا کوئی بچہ ہے آپ اس کو گھر والوں کو کہہ دیں اور ساتھ میں اس کی نگرانی بھی کریں یہ نا کہ وہ کسی اور پتلی گلی سے کہیں اور نکل جائے تو اس لیے پھر آپ اس پر نظر رکھیں اور اسے کہیں کہ جی متعلقہ شخص تک جا کر اتنی رقم پہنچا دیں مثلا خاتون ہیں گھر کی کوئی بھی خاتون خانہ ہے کہ اس کو اتنی رقم پہنچا دی جائے کہ بھائی کسی آدمی نے دی ہے کہ آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں یا زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں کہ آپ وہ رقم کسی ایک پیج پہ کچھ ساتھ میں لکھ لیں ان کے لیے اور وہ رقم بیچ میں رکھ لیں اپنا نام پتہ بھی نہ ہو کہ ہاں بیچ دیں آپ کا صدقہ ہو گیا اور ان کا کام ہو گیا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ خود لینے والے کو پتا نہیں ہوگا کہ مجھے کس نے دیا ہے یہ صدقہ بالکل دے سکتے ہیں صدقہ ایک صدقات واجبہ ہوتے ہیں جو ہم پر واجب اور لازم ہوتے ہیں مثلا زکوٰۃ ہے یا سر دوسرے کوئی کفارات ہیں یہ چیزیں آپ حرام کو نہیں دے سکتے اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص ہو کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو مستحق زکوٰۃ شخص اس کو دینا ضروری ہے اس کی چھان پھٹک ہونی چاہیے اور ویسے جو صدقات ہیں وہ تو ہم ہر کسی کو دے سکتے چاہے وہ امیر ہو جیسے بھی ہو نہیں بتانا ضروری نہیں ہے دیتے وقت نیت ضروری ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے بس آپ اپنی نیت ٹھیک کر لیں کہ یہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے جو بھی ہے اور باقی یہ ہے کہ جو مانگنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بہت دونوں جانب ذرا افراد اور تفرید ہے کہیں تو بہت زیادہ کمی ہے کہیں بہت زیادہ زیادتی ہے زیادتی یہ ہے کہ کہیں پر تو ہم ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کوئی تو بالکل ہی نہیں اتنا کھل کر اس کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں اس طور پر کہ وہ کوئی شرابی ہوتا ہے کوئی نشہ کر رہا ہوتا ہے تو اب اس میں وہ تعاون ہو جاتا ہے برائی کے اندر اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے برے رویے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ جو ناقابل برداشت ہے دونوں طریقے غلط ہیں جہاں تک بات ہے سائلین کی تو ان کو نہیں تو دودھ کارا جائے اور نہیں جو ہے وہ بلا تحقیق ان کو اتنی زیادہ اور زکات کی رقمیں وغیرہ دی جائیں جب تک ہاں تحقیق ہو جائے بالکل تعاون کرنا چاہیے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے لیکن ان کو دھدکارا نہ جائے وہ ام مسافلاتا تھا اگر اس کے سامنے اس نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو اگر آپ کچھ تعاون آپ کے وسط میں ہے تو آپ کر دیں نہیں ہے تو آپ اچھے الفاظ سے اس کو دہا دے دیں اور اپنی راہ لے فضول میں لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی باتیں کرنی اور اس کو ملامت کرنا بری بات ہے ایک بات یاد رکھیے گا میں نے شاید پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو لوگ جن کے بارے میں پکا معلوم ہو کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو نشہ کرتے ہیں مثال کے طور پر چرس پیتے ہیں شراب پیتے ہیں انجکشن لگواتے ہیں طرح طرح کے نشے ہیں شیشہ استعمال کرتے ہیں ٹیبلٹس استعمال کرتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے تو ان کو نقد رکھنے ان کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ آپ اگر نقل رقم جتنی بھی دیں گے وہ اس نقل رقم کا وہی نشہ کرے گا حرام کا اور اس میں آپ کا تعاون شامل ہو جائے گا البتہ یہ ہے کہ آپ ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں آپ ان کو کھانا کھلائیں آپ ان کو کپڑا پہنائیں لیکن آپ ان کے نقلی طور پر آپ ان کے ساتھ تعاون نہ کریں مختصر الفاظ میں یوں سمجھیں بس اتنا سمجھ لیں کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ سید نہ ہو اور صاحب نصاب نہ ہو صاحب نصاب نہ ہو ٹھیک ہے صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جس جو جس کے پاس کم از کم ساڑھے باون تو کی مقدار ٹھیک ہے رقم اسی طرح ساڑھے یہی سمجھ لیں اس کے برابر کی مقدار رقم اس کے پاس نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں زکات دے سکتے ہیں صدقہ میں نے کہا ہاں عام ہے اگر صدقۂ نافلہ ہے یہ ایک گفٹ ہے یہ آپ کا حب ہے آپ کسی مالدار شخص کو بھی دے سکتے ہیں غریب کو بھی دے سکتے ہیں متوسط کو بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ زکوٰۃ دیں گے یا صدقاتی واجبہ دیں گے جو آپ پر ذمہ لازم ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ سامنے والا جس شخص کو آپ دے رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہو یعنی صاحب نصاب نہ ہو یعنی کہ صاحب نصاب نہ ہو ٹھیک ہے چلیے آئی بات سمجھ چلیے ان نلی کل امت ان فتنا فتنا تو امت المار ہاں بالکل دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں زکوط کے حوالے سے میں نے کہا کیا اپنا کریں باقی صدقات بالکل دے سکتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے اس میں کوئی انکار نہیں ہے بچہ ہے بوڑھا ہے جوان ہے جو جس کو دیتا ہے صدقات نافلہ کی کوئی قید نہیں ہے آپ کسی امیر مالدار شخص کو دیں تب بھی ٹھیک ہے غریب محتاج کو دیں تب بھی ٹھیک ہے متوسط طبقے کے انسان کو دیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہاں پر ہے صرف اور صرف زکوٰۃ کا تو زکوات میں یہ ضروری ہوگا کہ جس شخص کو آپ دیں تو وہ کیا ہو مستحق زکوٰۃ ہو ٹھیک ہے اور اس کو مالک بنا کر لیں نیت آپ کی ہونی چاہیے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے ہاں تو اچھی بات ہے کھانا چاہیے اور کھلانا چاہیے بچوں کے ساتھ محبت میں علیہ وسلم کا طریقہ بتاتا ہے بلکہ اس نے کیا کھانا آپ کو خود لے کے دینا چاہیے اچھی چیزیں کھلانی چاہیے بچوں کو ٹھیک ہے بچوں کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ہاں ان کو بری عادت پہ نہ ڈالا جائے پر جو اچھی عادتیں ہیں ان پر کیا ہے کسی کا بھی بچہ ہو پڑوسی کا ہے کسی کا بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے بچوں کے ساتھ ہمیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملم یار ہم سر رہنا غلب یو کبھی رہنا فلک سے ملنا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا بڑوں کی عزت پر احترام نہیں کرتا فلک وہ ہم میں سے نہیں ہے چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ اپنے یا کسی جاننے والے رشتے دار کے ہوں تو جی بالکل کیوں نہیں بالکل اچھی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جہنم سے بچو جہنم کی آگ سے بچو کہ چاہے وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو فبکل مدن تو بدن تو ایک اچھی بات کے ذریعے سے ایک اچھی بات جب آپ کسی کے ساتھ خلدہ پیشانی کے ساتھ بات کرتے ہیں اجلے ہوئے چہرے کے ساتھ بات کرتے ہیں کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور ویسے ہر وقت ساڑھے بارہ بجے تو یہ بھی اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے بات کرنا ادب کے ساتھ بات کرنا اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ تو آئے نہیں ایمان ہے اور یہ تو صدقہ بھی ہے اور یہ دوسرے مومن کا حق تو بھی ہے اس لیے فلیما وہ ایک سنت ہے اس کے ایک الگ مقام ہے جی بالکل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو جی بالکل میں نے کہا نا کہ ہاں کیوں نہیں دے سکتے بھی مانگنے والے کو تو اور زیادہ دے سکتے ہیں جب ویسے بچوں کو دے سکتے ہیں جو مانگ رہے تھے اس کو تو ویسے دینا چاہیے ہم نے تو اس کے بارے میں جب کہہ دیا کہ جو نہیں مانگ رہا جو مانگ رہا ہے تو, تو کرنا چاہیے لیکن یہ ہو کہ خیال رکھا جائے کہ عادت بری نہ ہو یہ پہلو پھر اس میں مد نظر رہے گا کہ وہ کون ہے جو مانگ رہا ہے بچہ اگر جاننے والے ہیں متعلقین ہیں تو ان کو اطلاع کرنی چاہیے کہ بچے میں بری عادتیں جنم لے رہی ہیں اس کو روکا جائے وغیرہ وغیرہ نہیں ہے تو پھر جو آپ کا من ہے اس کے مطابق کریں اللہ تعالی نے کے محرم میں کہ آپ کے لیے کیا ہے اور اب یہ ہے کہ کئی سارے لوگ پیشہ ور ہیں بس بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی عادت ہوتی ہے آ, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں ہمارے قریب میں ہی ہیں ہمارے متعلقین میں سے ہیں جاننے والے ہیں الحمدللہ بہت اچھے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی کہ مالدار ہیں یعنی کہ اپنے گھر ہے سب کچھ ہے گاڑیاں ہیں اچھی حالت میں میرے دنیاوی اعتبار سے لیکن ان کے والد صاحب ہیں ان کو بری عادت لگی ہوئی ہے مانگنے کی نہ جانے کہاں سے لگی ہے اب جب ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ آپ کے والد صاحب تو ایسا کرتے ہیں اگر ان پابندی لگا دی کہ آپ باہر نہیں جائیں گے گھر سے تو اب وہ ظالم ایسا کرتے ہیں کہ صبح ناشتے کے بعد نیوز پیپر کے بہانے سے گھر سے باہر جاتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے ہیں تو یہ پیشہ بھی بن چکا ہے اور لوگوں کو اس کی عادت لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جی اب وائس کلیئر ہے میں نے کہا کہ کئی سارے لوگ پیشہ ور ہوتے ہیں اور وہ اس طریقے سے مانگتے ہیں تو بس تمیز کیا کرنی بس جس کے لیے جو ممکن ہو جو انسان کا دل مانے اس کے مطابق عمل کر دینا چاہیے کئی سارے لوگ گڈوں میں کھڑے ہوتے ہیں چوک چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں جی کرایہ نہیں ہے اگر آپ اس کو لے کر پوچھے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے کس مقام پہ جانا ہے تو وہ آپ کو جو مقام بتائے گا آپ اسے کہ چلیے آئیے آپ گاڑی میں بیٹھے میں آپ کا کرایہ دیتا ہوں تو اس نے انکار کر دینا ہے کہ نہیں نہیں بس آپ نے جو تعوان کرنا ہے تو اس لیے کہ اس نے جانا تو ہوتا نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کھانا کھانا پیسے نہیں ہیں آپ تعاون کر لیجئے آپ اسے کہیں چلیے آئیے آپ ہوٹل میں بیٹھیے بل میں پے کر دوں گا تو اس نے کہا ہے نہیں نہیں بس آپ نے تعاون کرنا ہے تو کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا کالا ہے تو اس لیے بس زیادہ چھان پھٹک نہیں کرنی چاہیے جیسے آپ نے جس قدر تعاون کرنا ہے کرتے رہنا چاہیے جھڑک جھاڑ نہیں پلانی چاہیے جس حد تک ممکن ہو تعاون کرنا چاہیے اور جہاں دیکھا جائے کہ آ, کوئی برائی ہے میرا تعاون کرنا ٹھیک نہیں ہے تو نہ کیا جائے لیکن اچھے الفاظ سے اس کے ساتھ پیش آیا جائے انسانیت کا ایمان کا مسلمان کا خیال رکھا جائے عزت نفس کا خیال رکھا جائے آپ نے حدیث پڑھی ہے یہ پڑھ لیں گے انظلم نہ سمنا ضرور لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتاروں انسان کی توہین نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی کبھی بھی کسی بھی حالات بدلنے پر کوئی وقت نہیں لگتا رسول اللہ وسلم نے فرمایا فی الحب اللہ اپنے غم ملنے پر پریشانی ملنے پر خوشی کا اظہار مت کرو اس لیے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ اس پر تو رحم فرمائے اور اس وقت پر پریشانی سے نجات دے دے اور تجھے مبتلا کر دے اس پریشانی میں اس لیے کبھی کسی پر ہنسنا انسانیت کا مزاق اڑانا کسی کی حالت پر کسی کی غربت پر ہنسنا مذاق اڑانا اور اس کے ساتھ برے رویے سے پیش آنا یہ وہ باتیں ہیں کہ اللہ تبارک مطالعہ اس بات پر قادر ہیں کہ کل کو ہم اس کے مقام پر ہوں اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے عام طور پر ان لوگوں کے ساتھ کئی سارے لوگ بہت برا رویہ رکھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بس آپ نے اگر تعاون کرنا ہے تو جی فبہ ہاں نہیں کرنا تو آپ اتنے برے اخلاق سے مت پیش آئیے آپ کو کوئی حق نہیں ہے ان پر وہ خدا کے بندے ہیں اور خدا نے ان میں جان ڈالی ہے وہ ان کا رازق ہے وہ ان کو رزق دے گا اگر اس نے آپ سے مانگ کر جرم کر لیا ہے تو آپ اسے اس جرم کی سزا مت دیجیے اگر تعوین کرنا ہے تو کر لیجئے نہیں کرنا تو اپنی راہ وہاں بالکل خامخا کا لیکچر نہیں جاننا چاہیے چلیے ان نل کل امت ہر امت کے لیے آزمائش ہے فتنت امتی المال اور میری امت کی آزمائش مال ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی عناصر ہوں سب کو خیر و حافیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخر دونوں جہان کی تمام تر خوشیاں نصیف فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ